ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من ومن سيئات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 وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 سب سے پہلے میں خود کو اور پھر سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ابار الحا ہم سب کو اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے آمین یا ابلا عالمین اسلامی بھائی عزیزوں اور ساتھیو آج پوری دنیا میں مسلمان جو منتشر ہیں فرقے فرقے میں بٹے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دین جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایمانت داری کے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کے حوالے کی تھی اور وہ دین جسے اللہ تبارک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا اس دین کے اندر لوگوں نے اختلاف کر ڈالا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی نیا نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے مزاج کو خیال کو عقیدے کو وہی الہی کے تابے بنا لیتے اپنے ابکار اور نظریات کو اپنی فکروں کو اور سوچوں کو وہ یہ के کے تابے بنا لیتے جیسے کتاب و سنت اور جیسے یہ دین اور یہ اسلام امت کی رہنمائی کرتا ہے ویسے اس کی رہنمائی کے حساب سے وہ عمل کرتے چلے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صحابہ کرام کی زندگی ہی میں بتا دیا کہ تم اپنی زندگی میں اختلافات دیکھ لو گے اور ہوا بھی ایسا حضرت اقباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے آپ لوگ بار بار خطبۂ جمعہ میں سنتے ہوں گے بڑی اہم حدیث ہے اگر پہلے کبھی غور نہ کیا ہو تو آج غور کر لے اس ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَعَمَنَا رسول, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی پر اثر اور عمدہ نصیحت فرمائی واز فرمایا بڑی عمدہ تقریر کی ایسی عمدہ تقریر کہ وجیلت منہل قلو آپ کی اس نصیحت سے آپ کی اس آپ کے اس, اس واض سے لوگوں کے دل دہل گئے ڈر گئے و ضافت منہل اور آنکھیں بار ہو گئی لوگ رونے لگے داڑیاں لوگوں کی طرح ہو گئی فکل انفاؤن تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا باز ہے ایسی نصیحت ہے جیسی نصیحت کوئی رخصت ہونے والا دنیا سے جانے والا اپنے پس کو لاحقین کو کرتا ہے پیچھے رہ جانے والوں کو ایسی نصیحت کرتا ہے ہمیں بھی کچھ آپ نصیحت فرمائیے کچھ وسیعت کیجیے صلاح کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کرتا کہ میں تم کو تقوی اختیار کرنے کی اور امیر کی ہاکم کی اطاعت اور فرما برداری کی وسیعت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ ہاکم اللہ کے خلاف اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کوئی حکم نہ دے یہ بات یاد رکھیے گا بریکٹ میں سمجھ و وہی یا تم اور اپنے آپ کو نئی نئی چیزوں سے نئی نئے نئی نئی ایجادات سے دین کے اندر بچانا پینشمن کم فصلا فن کہ اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا دیکھیے غور کیجئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نصیحت فرما پر کہ صحابہ کرام کو احساس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نخت ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے اور خبر دے رہے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا یعنی کہ صحابہ رام کی زندگی ہی میں اختلاف رونما ہو جائے گا دین کے اندر دنیاوی معاملات تو الگ ہیں دین کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشاد فرمایا بن نواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا اختلافات کی صورت میں جب لوگ اختلاف کر بیٹھے دین کے معاملے میں تب تم کیا کرو ایسی رہنمائی فرمائی کہ اگر اس فرمائے نبی پر عمل کر لیا جائے تو امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے کہ اختلافات کی صورت میں کیا کرنا چاہیے تم بس وسنتی خلفائے راشدین المحدین ابو علیہ بن نوازد ایسی صورت میں میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اس بات اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے خلفاء خلفاء راشدین میری سنت کی تنفیذ کریں گے میری سنت کو لاگو کریں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے خلفاء جو ہے میرے خلفاء راشدین الگ سے کوئی دین قائم کریں گے الگ سے کوئی سنت ایجاد کریں گے ہر نہیں خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دین کو اسلام کو قانون کو ناز کرنا تو ان کی سنت تو میری سنت تو ان کی سنت کو اور ان کی سنت کو لازم پکڑنا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور تعبیر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے داغ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا کیونکہ کوئی چیز جب یہاں دبائی جاتی ہے یہاں پکڑی جاتی ہے سامنے کے دانتوں سے تو اس کو کھینچنے والا جب کھینچتا ہے تو جلدی کھینچ لے جاتا ہے لیکن جو چیز یہاں سے پکڑی جاتی ہے بڑی مضبوطی سے مضبوطی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو مضبوطی سے اور راشدین کی سنت کو جو کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان کو لازم پکڑنے کے بارے میں حکم دیا اور آگے شاہ سرمایہ یہ کلم بعد میں ہے یہ لفظ بعد میں ہے کہ یا کم مقدس امور اپنے آپ کو نئی نئی چیزوں سے نئے نئے کاموں سے بدات سے اپنے آپ کو بچانا بداش سے اپنے آپ کو بچانا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں غور کیجئے کہ اللہ کے رفور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے امت کو کتنا ڈرایا ہے اور فرمایا ہے مخدس بداح اس لیے کہ ہر ایجاد کی جانے والی چیز کون سی دین میں جو ایجاد کی جائے اور بداج کی تاریخ میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اس تاریخ کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ الحا نے ایک ساتھ فرمایا اور روایت کہ من احدی امرا ہزا مالی سمین جس کسی نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی نیا عمل ایجاد کیا تو اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو عردن تو وہ نیا عمل نیا کام نئی چیز نئی عبادت کو کیا ہوگی مردود قرار دی جائے گی رد کر دی جائے گی ٹھکرا دی جائے گی اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من عملا, عملا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا من عمل علیہ امرنا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کے بارے میں پہو اور وہ عمل کیا ہو جائے گا مردود قرار پائے گا اب اس حدیث کی روشنی میں اور اسی طرح سے آپ ہر خطبے میں ہر میں ایجاد کی جانے والی چیز کیا ہے اور ہر گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو گویا کہ بدات کس کو کہتے ہیں دین میں دین کے نام پر ثواب کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے جیسا عمل کوئی کرنے لگ جائے دین جیسا عمل جس عمل کا ثبوت دین کے اندر ہے اس جیسا عمل جس کا ثبوت نہ ہو وہ کرنے لگ جائے کوئی بات سمجھ میں آ رہی نماز کا ثبوت ہے دین میں کہ نہیں فرض نمازیں ہیں نقلی نمازیں ہیں سنت ہے تحجد ہے تحیت البو ہے تحیت ال جو ہے مسجد ہے اسی طرح سے جنازے کی نماز ہے دیگر نمازیں ہیں یہ نمازیں جن کا ثبوت ہے ان سے ہٹ کر کے کوئی شخص سے کوئی نئی نماز کر لے یہی ودا ہے روزے کا ثبوت ہے اسلام میں جن روزوں کا ثبوت ہے ان روزوں سے ہٹ کر کے کوئی نیا روزہ کوئی جو ہے رکھنے لگ جائے جیسے مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہے روزے رکھتے ہیں بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں تو اگر کوئی روزوں کے لیے رجب کے مہینے کو خاص کرے اور ان ایام کو خاص کرے جن ایام کو شریعت نے خاص نہیں کیا ہے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی بداپ ہو جائے گی بداپ کی تاریخ میں آ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں کیا ہے جانور ہی تو سبا کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں میرے بھائیوں لیکن یہ ان کی ان کی جو ہے ان کا یہ کہنا بالکل سراثر غلط ہے دین کے معاملے میں وہ عمل کیا جائے گا جس کا ثبوت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی کتاب و سنت کے اندر اس کا وجود ہے اس کا ثبوت ہے کوئی حدیث کوئی آیت دلالت کرتی ہے اس عمل کو کیا جائے گا اور جہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہاں پر ٹہر جایا جائے گا کہ یہ عمل ثابت نہیں ہے ایک مثال دوں میں آپ کو سر کھولنا عبادت ہے کہ نہیں سر کو کھلا ہوا رکھنا چہرے کو کھلا ہوا رکھنا عبادت ہے کہ نہیں جی خاموش ہے آپ نے عبادت ہے لیکن احرام کی حالت میں مردوں کے لیے سر کا کھلا رکھنا چہرے کا کھلا رکھنا یہ عبادت ہے کہ نہیں کوئی شخص جو ہے کوئی شخص یہاں اس شہر میں سر کھول کر کے چلے کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں سر کھلا ہوا رکھوں گا یہ عمل اس کا عبادت ہوگا کہ بدات ہوگی بدا تو ہوگی جی میرے بھائیو قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار صحیح ہے شریت میں جن جن اوقات میں ذکر وسکار کا حکم دیا گیا ہے ان کو کیا جائے آ? لیکن کوئی شخص اپنی طرف سے یہ کہے لکھے کہ ستر ہزار بار لا لاہن للّہ پڑھ لو گے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ کو مل جائے گا آ? ستر ہزار بار لا الہ لاہ پڑھو گے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ ثبوت پیش کیجئے کہ ستر ہزار بار اگر کوئی لا الہ اللہ پڑھے گا تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا لکرہ اب ذکر سے نکالتے ہیں اللہ ایسے یہ طریقے یہ ساری چیزیں جو ہے بدعات میں آتی ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو آج وہی اسی وجہ سے آج امت بٹی ہوئی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدات سے منع کیا تھا جن ایجادات سے منع کیا تھا جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا تھا آج لوگوں نے اپنی اپنی بداتیں ایجاد کر لی اور بداعت ایجاد کر کے اپنی اپنی ٹولی بنا لی میرے بھائیو آج امت کے منتشر ہونے کا اور امت کے گمراہی میں پڑ جانے کا ہم اصل سبب یہی ہے کہ بدعات کو ایجاد کر لیا گیا جبکہ اللہ تعالی نے گارنٹی دی دی حجت الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی سوردہ کی آیت نمبر تین کا حصہ ہے ٹکڑا ہے علیما آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے دین بھائیوں میرے, میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کی اجتباع کی, کی جاتی تھی جاتی تھی جاتا تھا قرآن اور حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الداحی کے موقع پر فرمایا تھا کہ, ترق امرین مائن بھیما اللہ کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اشارہ تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم ہر کس گمراہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ و سنتی ہاں? اللہ کی کتاب اور کتاب اللہ کی شرح جو میری سنت ہے صحیح سنت ہونی چاہیے صحیح حدیث ہونی چاہیے اس کو ان دونوں کو لازم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بھائیوں جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا شخصیات کے پیچھے پڑ گئے شخصیات کو اپنا پیشوا رہنما بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے برابر میں ان کو لا کر کے کر کھڑا لیا کہ یہ ہماری حفتی ہے, یہ ہماری ہماری ہے شخصیت ہے یہ ہمارے پیشوا ہے یہ ہمارے امام ہے یہ ہمارے قائد ہے الگ الگ سب لوگوں نے بنا لیا وہیں سے کیا ہوا وہیں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو سن لوگوں اپنا امام اور اپنا پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا اور بنایا ہے اور بنائے رہیں گے کبھی بھی وہ راہ حق سے, سے مستقیم سے بھٹا کر نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ شخصیات کا معاملہ کیا ہے شخصیات کا معاملہ یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے, کے اعتبار سے اور کی آیت کے اعتبار سے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو ضمانت دی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اپنی منمانی کوئی بات اپنی مرضی سے طبیعت سے کوئی بات نہیں بتاتے دین و شریعت کی جو باتیں ہوتی ہے وہ وحی کی روشنی میں اللہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں اور جو دوسری شخصیات ہے وہ کے اوپر کوی آتی ہے کوئی وہی آتی ہے کبھی صحیح بتائیں گے کبھی غلط بتائیں گے کبھی حق بتائیں گے کبھی باطل بتائیں گے ان کے اپنے مزاج کی جو بات سمجھ میں آئے گی اس کو بتا دیں گے ایسا بھی کرنے لگو اگر آپ یو ٹیوب پر جا کر کے ان لوگوں کی باتیں سنیں جو آج دنیا میں ساری باتیں پھیلا رہے ہیں کہیں کوئی عملیات سکھا رہا ہے کہ آج رات آپ لوگ اتنے بجے سے اتنے بجے تک نادے علی کا کرنا نادے علی شیعوں کی ایجاد کردہ یہ چیز ہے کہ تم علی کو پکارو علی ہر چیز کے مظہر العجائب ہیں اور تم جتنی بھی پریشانی میں ہوگے ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی اس طرح کی چیزیں آج ہے ان ساری چیزوں کی میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیوں دیکھیے کتنی بھی کر لی ان ساری چیزوں کا ثبوت کیا دین سے ہے شریعت سے ہے نہیں ایک دو مثالیں میں جو دے رہا ہوں یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ورنہ تو خود آپ جس آپ اور ہم جس ماحول میں ہیں ان میں بداعت کو سمجھنے کے لیے ہاں زیادہ معلومات نہیں چاہیے آپ سوچ لیجئے کہ بھائی صاحب یہ عمل کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہے کیا دین میں شریعت میں آپ قرآن کی کوئی آیت لا کر کے دکھا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لا کر کے دکھا دیجیے ابھی رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں کتنی ساری بدعتیں ہوتی ہیں ہاں رجب کے مہینے میں رجبی منائی جاتی ہے رجب کے مہینے میں سلاد رجبیاں پڑھی جاتی ہے رجب کے مہینے میں کوڈے منائے جاتے ہیں ہاں کوڑا بھرا جاتا ہے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے ہاں اسی رجب کے مہینے میں ستائیسویں شب کو شبے جاتے ہیں تو یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر آپ ان کا ثبوت شریعت سے مانگیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مانگیں گے تو کہیں نہیں ملے اس لیے میرے بھائی عزیز اور ساتھی جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا پیشوا رہنما بنایا آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پرتے ہیں جتنی بھی جماعتیں اور ٹولیاں بنی ہوئی ہیں سب کے تاپ پر سب کے آخر میں کوئی ایسا ایسی ہستی ہوگی کوئی ایسا امام کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اس فرسے کی بنیاد ڈالی ہوگی یا فرتے اس کی طرف منسوب ہو کر کے بنا کر کے اس کی طرف منسوب ہو گئے ہوں گی چاہے وہ کیا کہتے وہ شخص بری ہی ہو تو اس لیے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو دین کے اندر جو بدعتیں ایجاد کی گئیں ان بدعت نے مسلمانوں کے شیرازے کو اتحاد کو پارا پارا کر دیا آج جو ہم لوگ ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہو پا رہے ہیں اکٹھا نہیں ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہاں اس کی یہی ہے کہ بداطیں ایجاد ہو گئی کسی نے کوئی عقیدہ جبا رکھا کسی نے کوئی عقیدہ بنا لیا کسی نے کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے ان کے عقیدے کے خلاف ہے بھائی اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے تحت اور جو اس کلمے کا تقانا ہے دونوں چیزوں کا لال رحی کا بھی محمد رسول اللہ کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے جیسے صحابہ اکرام نے جیسے اور جتنے دین پر عمل کیا ہے اتنے دین پر عمل کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کلو ہی ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے کون کہہ رہا ہے امام و دارل ہجرا مدینے کے امام اتنے بڑے جلیل القدر امام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کی بات کوئی بھی ہو صحابی ہو تابعی ہو تبا تابعی ہو محدت ہو امام ہو پیر ہو ولی ہو بزرگ ہو، کوئی بھی شخص ہو ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے اللہ صاحب قبر سوائے اس قبر میں جو ہستی موجود ہے ان کے علاوہ سب کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن جو قبر والے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے ساری باتیں قبول کی جائیں گی آج اسی چیز کی کمی ہے امت اسی چیز کی امت میں کمی ہے کہ لوگ اکٹھا نہیں ہوتے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں آؤ اپنے دل کو صاف کر کے ہر طرح کے تعصب کا آئینہ اتار کر کے اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر جمع کر لو وہ مان لو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے جو شریعت میں ہے اس کو مان لو اپنی طبیعت کو ہٹا دو لیکن آج معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ اپنا کرتا چلا جا رہا ہے اور جو صحیح ہے ان کو غلط ٹھہرا رہا یہ مسئلہ آج Hmm? خیرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد یعنی عقل مندی کو جنون کہا گیا اور کہا رکھ دیا گیا اور جنون کو عقلمندی کا نام دے دیا گیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ خال کرے آپ جو چاہے ہاں حق کو باطل باطل کو حق حلال کو حرام حرام کو حلال ہاں یہ سب بناتے چلے جائیں جو آپ کی مرضی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہا فا امت کی تو رہنمائی فرما امت کو تو ہدایت فرما اے اللہ اس امت کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما آمین یا صلی اللہ علیہ محمد مبارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى دواز الكريم ملك بره وغفور رحيم استغفر الله ولكم الإساء المسلمين من كل دم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم